بالله من الشيء الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تسرقوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذل قربا واليتانا والمساكين وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا ہر قسم کی و صنا تعریف تمجید تقدیس اس مالک الملک رب العزت وحده لا شریف لائق ہے کہ جس نے اس کائنات کی ساری مخلوق دے ایک دوسرے دے کچھ نہ کچھ حقوق رکھے حقیٰ کہ اپنے حقوق بھی بیان فرمائے نے اور مخلوق دے حقوق بھی بات مختصر اس طرح کیتی جا سکتی ہے کہ سڈے جو حقوق ہیں وہ دوسرے دے فرائض ہیں اور دوسرے کے حقوق سڈے فرائض ہیں اگر ابھی ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیے اپنے فرائض کی ادائیگی کا دھیان رکھیے کہ اللہ کی اس زمین اندر کوئی فتنہ کوئی فساد کوئی بگاڑ پیدا نہیں ہو سکے فساد اور بگاڑ کا سب تو بڑا سبب اور یہ سب تو بڑی وجہ ہی یہ ہے اپنے حقوق کا مطالبہ بڑے زور شور نتے رہے ہیں لیکن اپنے فرائض کی ادائیگی نہیں کرنا چاہتے اللہ ماشاء اللہ بلکہ فرائض تو بہانے بنا کے بچنا چاہتے پھر ان لوگوں نے یا اللہ کی اس مخلوق نے تے شور بپا کرنا ہی ہے جی حقوق پامال ہوئے جس طرح اسی اپنے حقوق دی پامالی شور و گل کرنے ہاں اسی طرح ہی اللہ دی باقی مخلوق بھی اپنے حقوق نہ ملن کی وجہ بے چین ہو جاندی ہے اور شور مچا مجبور ہو جاتی ہے کسے مسلمان نو, کسے شخص کا کوئی گنا کسے دی کوئی زیادتی کسے دی کوئی غلطی بلند آواز نل بیان کرن دی اجازت نہیں دیتی سوائے مظلوم دے کہ مظلوم اے حق پہنچ دے کہ وہ جڑا ظلم ہو رہا ہوملا او بیان کرے لا يحب اللہ الجهر من القول اللہ من ظلم فرمایا اللہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی شخص کسی کے بارے اندر بلند آواز نل کوئی گل کرے رولا پاوے شور بپا کرے الا منزل سوائے مظلوم دے جاتے ظلم ہو رہا ہونوں حق پہنچتا ہے کہ وہ شور پا جناچے حدیث اندر ایک واقعہ آدھا ہے کہ ایک صحابی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سامان کروں کٹ کے گلی رکھنا شروع کر دیا کوئی یہ سمجھتا ہویا دیکھ کے گزر گیا کہ شاید مکان بدلن لگے کسی نے اے خیال کیتا کہ مکان کی مرمت کران لگے نے کسی نے کچھ سمجھیا کسی نے کچھ سمجھیا آخر کسی نے پوچھ لیا کہ سامان کروں باہر کیوں کٹ کے رکھ دے رکھتے پہ ہو گلی چار انہوں نے یہ دسیا کہ میرا ہمسایا مین تنگ کرتا ہے میں او دا اے شور پتا کرنا چاہنا گا کہ میرے سے ظلم کھول یعنی مظلوم نو اے اجازت ہے کہ او اپنے ہون والا ظلم جڑا ہے وہ لوگوں تک پہنچائے اور لوگوں دسے اللہ نے اپنے حقوق بھی بیان کر دیتے ہیں اپنے فرائض بھی پوری وضاحت نل ہیں قرآن پاک کا آغاز اور قرآن پاک کی ابتدا ہی اس بات تو کیتی ہے الحمدللہ ہے کہ تھی سارے اقرار کرو اس بات کا اعلان کرو کہ سارا تاریف کا دا حقدار سزاوار جان ہوگا تاریخ زبان نل کیتی جائے، حرکت نل کیتی جائے الحمد للہ حق صرف اللہ نہیں پہنچتے اپنا فرض بیان کردی ہوا یہ حق دسیا نا کہ تاریف ساری اللہ واسطے العالمین اگلے ٹکڑے اندر آیت نے اگلے حصے اندر فرما دار تعریفاں اس واسطے نے او دا اے حق اس واسطے بنتا ہے کہ وہ سارے جہان کا خالق بھی مالک بھی ہے رازک بھی اپنے حقوق قرآن اندر بیان کیتے اور نال نال اپنے فرائض کی وضاحت بھی فرما دیتی اس طرح مخلوق دے مخلوق تے کچھ حق نے اور مخلوق دے مخلوق دے ذمہ کچھ فرائض نے اج سا موضوع ہمسائے دے حقوق دے بارے اندر ہے کہ ایک ہمسائے دے دوسرے ہمسائے دے کی حق نے اور ایک ہمسائے دے دوسرے ہمسائے واسطے کی فرائض نے قرآن پاک دی روح ن سورہ نسار ہی قائد میں پڑی جسے اندر اللہ نے مختلف رشتے ناتے بیان کر کے پہلے خالق اور مخلوق کا رشتہ بیان کیا خالق اور مخلوق کا رشتہ ہے اس تو بعد ماں باپ کا ذکر ہے پھر عزیز و اکارب اور رشتہ دار کا ذکر ہے پھر یتیمہ اور مسکینا کا ذکر ہے اس بعد ہمسایا کا ذکر کیا قرآن مجید نے ہمسائے تین قسم کے بیان کی ہیں ول جار دل جونو بی وار دل قربا وے بل جم بے تین قسم نے ہمسایا پہلی قسم تمسایا بھی ہوگی اور رشتے دار بھی ہو دوسری قسم ہے کہ ہمسایا ہے لیکن وہ رشتہ داری نہیں اور تیسری قسم ہے آرزی ہمسائے وقتی طور دے جڑا ہمیا بنے ساتھی بنے وہ بے شمار مثالا نے مثلاً طالب علم ہے کہ وہ ہم کلاس وہ ہم سبق جڑے نے او وہ او وقتی طور تے ہمسائے ہم ہوتے کاروباری آدمی دے دکاندار ہمسائے ہوں نے آرزی دن سارا وقت انہوں نال گزرتا ہے مسافر دے آرزی ہمسائے دوسرے سفر کرن والے لوگ ہوں ادا حاضر کیاس زندگی اندر بے شمار ایسی صورتیں پیدا ہو کہ جدوں کے نال آرزی طور پہ ہمسائے گی جی وہ بن مستقل ہمسائے وہ ہوں نے جت رہائش ہے آدمی دی او دے ارد گرد اور ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گیا کہ ہمسائے گی دی حدود کتوں تک جاتی ہے کتوں تک کوئی شخص کے کا ہمسایا گنیا جاتا ہے چنا چ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی دے مکان دے ارد گرد چالی گھر تک وہ ہمسائے کی چلتی ایک آدمی کا مکان ہے وہ ارد گرد چالی گھر جڑے نے وہسائے اندے نے اللہ دی نگاہ انہوں نے پھر در اگے درجہ بندی ہے ایک ہمسایا ہے وہ اگر خوش بختی اور خوش نصیبی نل مسلمان بھی ہے ہوں تو یہ سوال پیدا ہوئے گا نا کہ اتنے تو سارے مسلمان نے غیر مسلم تو الگ رسلمانوں نے. کے نے نال انہوں کے مکان بہت کٹھ ایسیا آبادیاں نے جتنے مسلمان نے نال ملے ہوئے انہوں کے مکان ہو اکثریت مسلمانوں کی ہے جڑے ایک دوسرے کے نال دے. لیکن ریکلان انہوں کیا چاہتا ہے جڑا اللہ کے اللہ کے رسول کا فرما بردار ہو صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ وہ مسلمان تو شاید اسی سارے ہی ہوئیے لیکن اللہ کے ہاں مسلمان وہ متصور ہوئے گا جن نے اسلام کا اعلان کر کے اسلام نو قبول کر کے پھر وہ حرام نو حرام سمجھیا اور وہ حلال نو حلال جانے جیت اللہ نے بٹھا دے بیٹھ گیا جسے کھڑا ہونے کا حکم دیتا بغیر پوچھے کھڑا ہے مسلمان فرمایا اگر کوئی ہمسا آیا مسلمان ہے اور پھر وہ او رشتے دار بھی ہے کہ اللہ نے وہ تین حق رکھ دیتے ایک حق وہ مسلمان ہون کا ایک ح ہق وہ رشتےدار ہونق وہ ہمایا ہوق اگر ایک ہمایا مسلمان نہیں رشتہ دار ہے مسلمان نہیں تو پھر بھی وہ دو حق رکھ دے اگر ایک ہمایا وہ نہ رشتہ دار ہے نہ مسلمان ہے لیکن ہمسایا ہے دا ایک حق بیان فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہو گئے رشتے دار ہوئے ہمسایا ہوگئے تو تین حق ہے, مسلمان نہیں رشتہ دار ہے تو دو حق ہم ہے نہ مسلمان ہے نہ رشتہ دار ہے تو پھر بھی ایک حق وہ بیان فرمایا اور کے بارے اندر آپ کا ارشاد گرامی ہے فرمایا ما الا جبری لو یو سی نی جبریل امی علیہ بھی میرے پاس آئے اور جبریل امین ایک چکر تے تقریباً ہر روز ہی لگ جاتا سنا بعض اوقات دن چی کئی چکر لگ جئی کئی دفعہ اللہ کی طرف پیغام آ سن۔ اور جس دن جبریل امین نہیں آدھے سن رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اداس اداس محسوس کرتے تھا کہ آج جبریل نہیں آئے اج اللہ کی طرف کو کوئی حکم نہیں آیا اللہ تج خود کوئی حکم بھیج دیں گے کدی صحابہ چ کوئی سوال کردہ کہ جواب پہلے قرآن اندر نہ آیا ہوتا اللہ کی طرفوں نہ بھیجا گیا ہوں تو جگریلے امین وہ لے کے آ اور ایسا بھی ہوا کہ کافرہ نے آپ کو لو کچھ سوال کیتے تے آپ نے فرما دیتا جواب میں کل دیا گا کہ شا اللہ نے فرمایا دوسرا دن ہویا کافر آ گئے پھر فرمایا اچھا یہاں کا جواب میں کل دیا گا قرآن پاک گواہ ہے کہ ستارے دن گزر گئے جبریل نہیں آئے اے کا اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ گل آئندہ نہ کہنا کہ یہ کام میں کل کرانگا جواب میں کل دیا گا ہاں اللہ اللہ. اس طرح سے نا کہ انشاء اللہ میں ایک کرا گا. میں جواب انشاء اللہ کل دیا گا. ستارہ دن جبریلا ای یہ مثالوں قائم کرنے واسطے ایسا سلسلہ اللہ نے رکھا تاکہ سارے ذہن نشین ہو جائے یہ بات کی کام تو ہو سکتا ہے جہاں اللہ چاہے اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا اور مومن دا ہمیشہ توکل اور پروسا اپنے اللہ سے اللہ کے ہندا بھی ہے اور اللہ کے رکھنا بھی چاہیے نور واہ اللہ پل یا تو نور پورا پاک اندر فرمایا کہ تبکل کرکل رکھنا چاہیے اور مومن کا بھروسہ صرف اللہ وقت تو میں آپ فرما دے ماں ظاہر ہے جبریل و کہ جبریل جدو بھی آئے ہمیشہ جڑا پیغام لے کے آ گئے وہ پیغام پہنچا تو بعد ہمیشہ ہم سائے ہمسائے بارے اندر کر کرتے رہے کہ ہمسائے اچھا سلوک کرنا ہمسائے اچھا برتاؤ کرنا ہمسائے دا خیال رکھنا ہتاں سننت او سوور سو فرمایا اینی تاقی کرتے رہے جبریل ہمسائے کے نال اچھے سلوک کے بارے اندر مینو ایک گمان پیدا ہو گیا کہ کسی دن جبریل نے آ کے اللہ کا یہ پیغام دے دینا ہے کہ اللہ نے ہمسائے جائیداد اندر وارس بنا دینی تاقی فرمائی جبریل امین نے ہمسائے کہ کسی دن جبری ہی قرار دے دین کہ اللہ نے حق دکتا، دکتا۔ تو جائیداد ہمسایا ایک دن تشریف فرما ہے بیٹھیا بیٹھیا صحابہ نے سنیا آپ فرما رہے وَاللہِ لا میم اللہ تین دفع فرمایا اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں اللہ کی قسم وہ اللہ کی قسم وہ شخص اندر ایمان نہیں پریشان ہو گئے دوڑے چلے آئے آپ کی خدمت اندر حاضر ہو کے کچھ دینے من یا رسول اللہ صلی اللہ اے اللہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کون <سلام> ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں تین دفعہ فرمایا اللہ اللہ کی قسم وہ شخص مومن مو اللہ کی قسم وہ اندر ایمان نہیں اللہ کی قسم وہ ایماندار نہیں بات کوئی اہم ہے تو تین دفعہ فرمایا ہے من یا رسول اللہ اے اللہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کون دی اندر ایمان نہیں کون مومن نہیں یعنی دوسرے لفظ اندر یہ کیا جا رہا ہے نا کہ وہ شخص جنت اندر نہیں جائے گا اللہ کی قسم وہ جنت اندر نہیں جائے گا کیونکہ ایمان تو بغیر جنت اندر کوئی کس طرح جا سکتا پوچھیا کون کہ آپ نے ارشاد کی فرمایا اللہ دِی لا یا امن جار بگا شخص تو او دا ہمسایا ماحوس نہیں تین دفعہ فرمایا اللہ کی قسم شخص مومن نہیں اللہ کی قسم دی اندر ایمان نہیں اللہ کی قسم شخص ایماندار نہیں کون اللذی تو او دا ہمسایا ماخوس نہیں ہوں شرارتاں دیا کئی قسم ہو سکتی کدی کسی کو زبان نال تکلیف پہنچائی جاتی کہ پہ کوئی ہمسایا اپنے ہمسائے ہمیشہ برا پلائی کہہ رہے بلا وجہ انہوں تکلیف نالی اضیت پہنچا رہے کدی کوئی ہمسایا کسی ہمسائے ہاتھا پائی تک اتر آن ہاتھ نال تکلیف پہنچاؤں دوسری حدیث کے الفاظ میں المسلم من سالم السلم نہ مل ہی, ہی مسلمان وہ ہوں جی ہاتھ تو, تو جی زبان تو دوسرے مسلمان محفوظ پہنچے اگر ہاتھ استعمال کرتا ظلم اور زیادتی کردے ہویا پھر بھی مسلمان نہیں اگر زبان استعمال کر بلا وجہ کسی نو برا پھر بھی مسلمان نہیں ایک دو ذریعے سے بڑے واضح ہیں کسی نے تکلیف پہنچاؤ دے کہ زبان نال گوئی کیتی جائے برا پلا کیا جائے یا کسی دے خلاف ہاتھ استعمال کیا جائے کسی نے مار کٹائی تک وہ نوبت پہنچائی جائے یہ علاوہ بھی ہوئی طریقے کسی ہمسائے کو آرام نہ کرتا جائے کسی ہمسائے کو عبادت نہ دیتی جائے کا مشغلہ سی اور دا منصوبہ سی. نے بیٹھ کے میٹنگ کی تی. مکہ دی اور نے میٹنگ کی تی. اللہ نے پرانے پاک اندر میں پارے اندر اس میٹنگ کا ذکر کیا فرمایا وکال بیٹھے نہیں کہ اج ایک اہم مسلے سے گفتگو ہونی ہے, ہے بہت ہو قرآن اے محمد قرآن نہ سنیا جی جی یہ سنو گے تو تیرے دلان سے اثر ہو جائے گا تویا پلٹ جائے گی تھی باپ دادے کے دین چیچو گے بیٹھو گے لو لے ہا گل قرآ جدو یہ قرآن پڑھن لگے ادو بالکل نہ سنیا کرو کرو جی اگے چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہو تو قرآن دی آواز سن کے تھی بھی رولا پا گیا کرو شور پا گیا کرو لال تب نب تاکہ آوازاں نہیٹنگ ہوئی مکے اندر کہ اے قرآن نہ سنیا گے جدو اے پڑھن لگے شور پا دیا کرو تاکہ آواز اے دی آواز تاری باز دے جواب اندر اللہ نے ارشاد فرمایا جس وی قرآن کی کلاوت کی جائے قرآن پڑھا جائے قرآن کیرات ہو سنیا کرو توجہ نل سنیا کرو ان لفظ بلفز وہ غور طرح کرتے چلے جان تو جانا, جانا، انہوں نے کیا یہ قرآن نہ سنے آجے وَلغو شور پا دیا کرو لکن تگ لا کہ تواز یہ مغلوب ہو جائے نو زب اللہ اللہ نے فرمایا اظہور آ جس وغیرہ قرآن پڑھا جا رہا دی دلاوت ہو رہی ہو ساری توجہ لگایا کرو تے جے کوئی گفتگو کر بھی رہے ہو پہلو بات چیت ہو رہی ہوگی و ان سیتو اپنی او بات ات ہوں اللہ کا کلام سنیا جو چپ ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ نے کہا کہ لال تاکہ تھی غالب آ جاؤ اللہ نے فرمایا کو آن سنیا کرو اپنیاں باتاں چڈ کے خاموش ہو جایا کرو لال لکم تر امون تاکہ تبھی میری رحمت ہو چکے یہ بڑی دیر تو منصوبے بنتے پے نے اور بن رہے ہیں ہم سائے تنگ اس طرح بھی کیتا جا سکتا ہے کہ نہ یہ آرام کرن دیو نہ یہ عبادت ہی توجہ نل کرن دیو عبادت اندر مخل ہون دے کئی طریقے شیطان نے آج یاد کر کے سانو دے دیتے کبھی اسی ریڈیو لگا لیں گے جی وہ وقت ختم ہو گیا ہو رہے کہ پھر کول ٹی وی موجود ہے ٹیپ ریکارڈر موجود نے ابھی ہمسایا نہ آرام کر دے نہ عبادت کر دینا یہ بھی ایک طریقہ ہے تنگ کر اور سکھاؤ کا ہمسایا کے حقوق تلب کران اور اللہ گواہ ہے کہ اسی او تکلیف تو اج کل دو چار ہوں ابھی مسجد اندر آرام نل نماز بھی نہیں پڑھ سکتے سارے ہمسائے ایسے نا آتمک اندیش ہیں الا باشا اللہ کہ این اوس وقت سانو یہ تکلیف پہنچا نے جدو اصل نماز پڑھنی ہوں دانشتا جاندیوں بجھ دیا حدیث اندر آد ہے کہ قیامت دے دن ایک ہمسایا اپنے دوسرے ہمسائے دے خلاف اللہ کو دعویٰ کرے گا کہ اللہ اے نماز پڑھن خود چلا جانا سر میں نہیں دا بلا می دعوت دینا سر کہ آ نماز پڑھن چلیے یہ دعوے ہونے نے اللہ کی بار کان بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث کے الفاظ میں فرمایا قیامت دن سب تو پہلا جڑا اللہ جا عدالت اندر دائر ہوئے گا وہ دو ہمسایا کا ہی مقدمہ ہی دو ہمسایا کا جڑا اللہ کے سامنے پیش ہو گا. ایک ہمسائے نے اپنے ہمسائے کو تنگ کیتا کیا گا تکلیف پہنچائی ہوگی ازیت دیتی ہو وہ مقدمہ سب تو پہلو اندر پیش کرے گا اللہ پیش خلاف کرے خود نماز پڑھن جاندہ سی مہنو دعوت نہیں, سی مہنو نہیں کیا سی کہ آ تو بھی نماز پڑھن چل ان اسی انشاء اللہ یہ مقدمہ کرجد چو اگان ہوں اعلان کیتا جانا سی کہ نماز دا وقت ہو گیا آ جاؤ بجائے اس سے کہ اے نماز پڑھنا آگے اے سانو بھی آرام نماز نہیں پڑھن دیں سر اسی یہ دعوی کر گے ان شاء اللہ ورنہ بعض آ جانسائے سارے اپنی شرارتوں تو باز آ جان ورنہ اللہ دی عدالت اندر اصل مقدمہ ضرور کرنا ان شاء اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرمایا کرتے سن کہ میں قیامت دن اللہ دی واردہ اندر ایک مقدمہ کرا سانک چ نکلنا پیا کارو بار چڈنے پہ ہوئے نکلے محمد اللہ گھروں نکلے نے روڈ ہوئے کدی کسے گلی اندر کھڑے ہو جاندے جی کسی جگہ سے رک جاندے نے اور فرمار یا سیکا کا مکہ کا اے مکے دیو گلیو میں اپنی زندگی دے ترپن سال اندر گزارے میری ولادت اتنے ہوئی میرا بچپن اتنے گزریا میری جوانی اتنے گزری تریپن برس میں اپنی زندگی کے تے اندر گزارے نے مگر اج میں چڈ کے جا رہا ہوں اس واسطے کہ مینو نکلن نکلنگ مجبور کر دیا دی. پاس گئی سن کے دراصل پوچھو نہ سنو نہ یہ جی اج کوئی عجیب واقعہ بیان کر دارے راہ اندر جس ویل وی کہ عجیب گریب ہی واقعہ سی نوپل نے رونا شروع ہو گیا یا لیتنی تنی کن یا لیتنی تنی کن اے کاش کہ کے میں ادو تک زندہ ہائے افسوس کے میں جوان ہوں ایک وقت آن والا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے والے تو سے دھکت دیں گے تو دینے دشمن بن جانے کاش کہ میں بھی زندہ ہوں دا اس وقت تک کیونکہ بڑھاپا سی قریب المرگ اپنے آپ نو سمجھ لیا سی اے بڑھاپے اندر بھی نہیں نا سمجھ دے کے مر جانا موت کا اللہ دیہ ہاں وقت معین ہے یہ سارے اندازے ہی نہیں نا کہ بڑھا آدمی نہیں ہے جوان نہیں مرد ابھی بڑھے ہو کے بھی موت یقینی نہیں سمجھتے کاش کے میں ادو تک زندہ میرے بازو اندر طاقت اور دفاع کرا اے مکے والے دشمن ہو جان گے کٹ مکے جائے گا کیونکہ جیسا پیغام کسے نے نہیں سنایا مگر لوگ کو دشمن ہو گئے کا تجربے کی بنا ساری بات کا کتابوں کی روشنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ذہن مبارک تو پہلا بوش کے سارا اتر گیا ایک نمی آگئی. آبا ہم جی نو چیز آ گئی آگا جیویا مینو اتو کٹ سامنے بلا کے ذرا تو پوچھ دے کہ کی گناہ گنا یہاں نے دیکھا سو مکے چولہ نے کٹھا بڑا دکھ ہوں اسی بھی اللہ کی دردان مقدمہ اے مقدمہ انشاءاللہ کریں گے کہ اللہ سادہ کی گنہ سی اسی تیرے گھر اندر نماز کا اعلان کر کے نماز پڑھن لگتے سنتے ساری توجہ خراب کرنے سانوں پریشان کرنے واسطے کئی قسم دیا آوازاں چڈ دیتی اللہ دی قسم او شخص ایماندار نہیں, نہیں اللہ دی قسم او شخص مومن نہیں اللہ کی قسم او دی اندر ایمان نہیں اللہ منو جار با ایک جرارتوں کو محفوظ نہیں ہمسایا سب تو پہلے خوشی اندر غمی اندر شریک ہون والا ہمسایا ہی ہوتا ہے عزیز و اکارت کے پہ بعد پہنچتے ہیں جہاں دور رہتے ہون سب تو پہلے کہ ہمسایا ہی شریک ہوں اگر اودے تو ہی کوئی توکل نہ اچھی اور خیر بھی ہوے تے پھر ادمی دا غم کتنا مزید سخت اور شدید ہو جاتا ہے جب وہ کسی تکلیف اندر مبتلا ہو۔ بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ہمسائے کے حقوق رکھے نے پہلا حق تے ہمسائے دا اے رکھیا اے کہ اپنا مکان بھی اگر کوئی شخص کو تو بلند بنانا بنا چاہتا ہے اچھا بنانا بنا چاہتا ہے تو وہ اجازت لے کے بنائے کہ بھائی میں اپنے مکان تے ایک منزل ہو بنا چاہتا مجھے ضرورت ہے میری یہ حاجت ہے اگر تو اجازت دیں تیرے پردے اندر خلل نہ آنا ہو رہے تیری ہوا اور روشنی نہ رکتی ہوگی تو میں اپنے مکان سے دوسری منزل بنا لوا فرمایا اگر وہ اجازت دے خوشی نناؤ ورنہ مکان اپنا دوسری منزل نہیں بنا سکتا کہ میرے ہمسائے تکلیف ہو گئے گی او دا پردہ او دے اندر خلل وہ وہی ہا اور روشنی جہی ہے وہ فرق آ جائے گا وہ رک جائے گی وہ تنگ ہو جائے گا جنی دیر وہ خوشی نال اجازت نہیں بہت اپنے مکان کی دوسری منزل نہیں بنائی جا سکتی پھر فرمایا ایک دن گھر تشریف لیا گھر کوئی چیز پک رہی کیوںکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا گھر کوئی چیز پک رہی اللہ کن واقعات ایسے بیان کیے جان ایک دن کار تشریف لیا گوشت پکن دی خوشبو آئی پرواہ نے آپ گوشت پک رہے بھی ذرا اپنے گرے باہر چانکیے کہ تو شاید ایک وقت اور ایک دن ایسا نہ گزرتا ہوگا جب گوشت نہ پکتا ہو دن نہیں پکتا اس سامت آئی ہو رہے کہ اج تو سارے گھر گوشت پکر ہے آپ کی لوگ عرض کر دیئے اے اللہ دے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اے گوشت سے مینوں کسے نے سدکے کا بھیجیا جا پکریا اور سدکا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی سے اللہ نے آرام کیتا یہ تو سدکے کا گوشت ہے جہاں میں پکا رہی ہوں آپ نے سوا کا تالانا ہدیت تینو سدکا ہی ملیا ٹھیک تیری ملکیت ہو گئی اس حدیث تو اور یہ کئی ہوتے مضمون دیا تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ مسئلہ مستمب کیتا ہے مسئلہ اے دے یہ نکالیا ہے کہ کیا کوئی شخص زکات دے کے تے اپنی دیکھی ہوئی زکات سے کچھ کھا سکتا ہے ہاں کھا سکتا ہے جن کو زکات دیتی ہے وہ دا مالک بن گیا ہے اگر وہ زکات دین والے بھی اس سے مال نال دعوت کر دے تو حلال ہے کھا سکتا ہے سکتے حدیث اے مسئلہ چسلہ فرمایا لا کے تو اللہ اللہ دوسری کوئی ماں فرمایا ہانڈی پک رہی ہے یہ پانی ہو دے شوربا ذرا لمبا کر دے پتلا کر دے ہو سکتا ہے سارے ہمسایا چھے ضرورت ابھی تو پن بن کے کھانے ہیں نا یہ چی پا کے شوربا پتلا کر دے ممکن ہے سارے ہمسایا چو کسی ضرور یہ حق رکھا ہے پھر فرمایا اگر کوئی پھل یا کوئی ہو لیا لیا تے جے ایسا ممکن نہیں ایسا نہیں کر سکتے احتیاط کرو کہ تا بچہ اس پھل چو کھان پین والی اس چیز چو اپنا حصہ لے کے گھر تو باہر نہ نکلے بچہ کے کے اپنا دل کہ میں تعلیمات محمد کے سال ہا سال تک اپنے ہمسائے نام کا نہیں پتا ہوں کہ کون روپئے بنیادی وجہ ایک یہ ہے کہ ابھی مسجد جمع نہیں ہوتے پانچ وقت نماز اندر حاضری ہوئیے ایک دوسرے ملاقات ہو پتا چلے اگر کوئی مہمان آیا ہے پتا چل جائے جی ہمسا آیا نواں آیا ہے تار ہو جائے ادھر دکھ درد خوشی گمی ادھر ابھی شرکت کریے سان پتا اس واسطے نہیں چلتا کہ کدی ملاقات ہی نہیں ہوئی اور اللہ دے کار اندر ملاقات کہ سب تو بہترین ذریعہ ہے کہ نماز اندر ملاقات ہوئے ہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تے فکر مند ہو جاندے سن اگر کوئی ساتھی نظر نہیں آنا سی نماز اندر مسجد اندر تے آپ گویا حاضری لگاندے صحابہ دی طرف رخ کر کے بیس جاندے دیکھ دے ساتھی نظر نہ آنا، او دے آپ نہ اینا اینا کتے، کتے، میں حاضر ہوں میں موجود اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مطمئن ہو جاندے کہ اللہ تیرا شکر ہے سا ساتھی حاضر ہے موجود ہے کیونکہ مسلمان تے پھر مسجد اندر حاضر نہ ہو نماز پڑھ نہ آئے یہ تو دو متضاد چیز ایک دوسرے دیاں ضداں ہیں نا. کہ مسلمان ہے اور مسجد اندر نہیں آیا یہ نہیں ہوئی. بین العبد ہوفر فرمایا مسلمان تے کافر اندر تمیز ہی نماز کر دی جدو جنگ واسطے صحابہ آپ بھیج دے ایسا لشکر جہد اندر خود تشریف نہ لے تے تو انہوں ہدایات دیا یہ فرما دے کہ کسے ایسے علاقے اندر جدو جاؤ جد بارے اندر تو انو کچھ پتہ نہیں کہ مسلمان نہیں یا غیر مسلم دے نہیں تے نماز کے وقت تک انتظار کرنا اگر اتنے آزان ہو لوگ نماز پڑھنے واستے نکلن تو خبردار اس علاقے تے حملہ نہیں کرنا جی نماز کا وقت ہو جائے نہ اذان کی آواز سنو نہ نماز پڑھنے واسطے لوگ نکلن تو پھر یہ شک بھی نہ کرنا کہ اتنے کوئی مسلمان رہ کافر وہ کافی مسلمان اور کافر کے درمیان تمیز ہی نماز نل تو ساری ملاقات ہی نہیں ہوتی اللہ کے کار اندر بھی ابھی اکٹھے نہیں ہوندے کہ کسی ہو شاید اکٹھے ہو جائیے اللہ کے گھر اندر اکٹھے نہیں ہوں اللہ اس واسطے ہمسائے تعارف نہیں ہوں ہمارا پتا نہیں چلتا کہ کون رہندہ ہے او خوشی اندر ہے غمی اندر ہے کوئی دکھ درد سے نہیں کوئی تکلیف سے نہیں ہمسا حق ہے کہ وہ خوشی اندر شرکت کر کے وہی خوشی نبالا کیتا جائے انہوں مبارک مبارکباد دی جائے کہ اللہ نے تیرے سے یہ رحمت فرمائی اللہ مزید رحمت نازل فرما چھک مارن تے دو مسلمان ایک دوسرے واسطے کرن لگ پین چیک آئیے وہ کہ الحمد للہ حکم دتا کہ جن سنی آواز وہ فورن کرے یار اللہ, اللہ تیرے رحمت فرما دے اللہ نے تینوں ایک خطرے تو محفوظ کیتا ہے جنب پیدا ہویا ہے کہ تیرے دماغ اندر اللہ نے وجہ تو بچایا ہے آئندہ بھی اللہ تیرے سے رحمت فرما دے حکم دیتا ہے کہ تیرے پائی نے تیرے لئے دعا کیتی ہے تیری بہتری دی انہوں تیرے تے بھی فرض آئید ہوں دے تو بھی انہوں کو کہہ دے یاہدیکم اللہ ویسلح با لکم اللہ تینوں بھی خطرہ تل جائے تے اپنی حمد و سنا بیان کرن دی اپنی تعریف کرن دی اپنا شکریہ ادا کرن دی توفیق دے اور اللہ تیرے حالات نو درست اور بہتر رکھ یعنی یہ بظاہر کنمولی جہ معاملہ ہے لیکن ایک دوسرے واسطے دعاواں کر رہے ہیں فرمایا ہم سائے کا حق بنتا ہے کہ خوشی اندر انہوں مبارکباد دی جائے خدا نا خواستہ او کسے غم اندر کسے تکلیف اندر کسے مشکل اندر ہے تو او دنال تعاون کیتا جائے او دنی مدد کیتی جائے جس طرح دی بھی کیتی جائے تو جسانون پتا ہی نہ ہوگی تعارف ہی نہ ہوگی جانتا ہی نہ ہوگی تو اصیح کسی نو مبارک بات کی دینی ہے تو کسی دے غم اندر کسی دی تکلیف اندر اصیح شرکت کی کرنی ہے اور آ او دنال حمدت بھی کی کرنی. ایک حدیث اندر ذکر فرمایا رسول اللہ ایمان ہو گئے قیامت دن سے یقین ہو گئے خیرن او لسمت او زبان چو آواز کڈے کوئی بات کر دے تے خیر کرے تے جے ایسا نہیں کر سکتا چپ خاموشی ہو دی عبادت بن جائے گی پہلی چیز تے اے دسی کہ گل کرے تے خیر خواہی دی بہتری دی دی کرے ورنہ خاموش روے من سامتا نہ دوسری حدیث اندر آیا کہ جہاں چپ اور خاموش ہے وہ نجات پا ہے بے شمار گنا بچا زبان خاموشی اختیار کرنا اور کچھ دیر پہلے حضرت معاذ بن جبل کا ایک سوال عرض کیا سی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اندر ارض کرتے دلنی علا عمل یدخلنی الجنہ یا رسول اللہ جلد. اے اللہ دے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی ایسا عمل کوئی ایسا وظیفہ کوئی ایسی بات ارشاد فرماؤ یدخلنی الجنہ جڑا سکتا میں جنت اندر پہنچا لیں کوئی ایسا عمل کر سکتا سن. سن کے تے آپ فرمان جنے ہیں عماز بہت بڑی گل پوچھی بہت بڑا سوال کی جنت اندر پہنچا دے ایسا عمل دسیا گیا لیکن دل نہیں توڑیا ہو کہ تریب تو آدمی ہے تی کس طرح اتو تک پہنچ سکے پلے چیز عمل ہی نہیں تس طرح جنت حاصل کر سک فرمایا اللہ آسان کرنا چاہے تے او دلی کچھ مشکل نہیں تے عمل کی دسیا اپنی انگوشتے شہادت اور اپنے انگوٹے نال اس طرح زبان اقدس نو پکڑ ہوا فرمایا اپنی زبان سے تارا لگا دے بس جنت پہنچ یہ قابو کر لو کنٹرول کر لا گا یا محاذ حضرت محاذ پن جب یہ سن کے کہہن لگے لمو آ خزو نہ بے ماں نہم یا رسول اللہ ابھی اللہ اپنی زبان نال جیسے گلیں یہ بھی پکڑ ہونی ابھی بھی یہی سوچتے رہنے نا کہ زبان تے گل ہو ہی ہے جی نکل ہی جی اللہ نے انہوں کو ایسے سوال کروا کے ساری رہنمائی کا ایک سامان پیدا فرما لیتا لگے اب اسی اپنی زبان گال بات کرنے ہیں کرنے یہ دے تبھی اللہ نے ہے اور پکڑ کرنی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عنہ بے شمار ایسے لوگ گے جنہوں جہنم اندر چہرے دے بل منہ دے بل لٹایا جائے گا انہوں کا چہرہ اگتے رکھیا جائے گا منہ دے بل لٹایا جائے گا اور پھر انہوں اگے پیچھے اس طرح کسیٹیا جائے گا, جے تو پچھے گناہ کیے گناہ اے ہی گا کہ جی گناہ کی گنا یہی ہوا کہ انہوں نے اپنی زبان قابو اندر نہیں رکھیے جتھے بیٹھے جو مرضی بتتے رہے جو مرضی گفتگو کرتے رہنا گنا یہ گا کہ زبان کا بنی کی من ہوا اللہ آخ جہ پہ ایمان ہویامت دن تے یقین ہوئے کہ میں اپنے رب کو جانا ہے حساب دینا ہے انہیں میرے کو پوچھنا ہے تو میں جواب دینا ہے وہ زبان کھولے پھر خیر بھی بات کرے نیکی بھی بات کرے بولے تے اچھا بولے اولیس متیافت چھپی روے خاموشی رو دوسری چیز من کان یؤمن باللہ ولیوم الآخر فَلْيُكْرِمْ زَيْفَهُ جدا اللہ تے ایمان ہے قیامت دن تے یقین ہے انو چاہیدہ اپنے مہمان دی اپنی حیثیت دے مطابق خاطر و مدارات کے. مہمان اللہ تے, ایمان دے دن تے یقین ہو اپنے ہمسائے ہمیشہ اچھا اور نیک برتاؤ کرے اچھا سلوک یہ چیزاں ہو گئی ہوں. اسی چڈ بیٹھے اللہ ماشاءاللہ اللہ اور یہی وجہ ہے کہ مصیبت ہو گئے اللہ مینو بھی تو بھی توفیق عطا فرما گیا کہ اسی اپنے حقوق دے مطالبے دے نال, نال اپنے فرائض دی ادائیگی دی طرف بھی توجہ دئیے تاکہ اس اللہ بھی زمین اندر امن قائم ہو سکے اور فساد تو اسی محفوظ رہ سکیے یہ سارا فتنہ سارا فساد ساری بے عملی اور بدعملی عملی کا سبب ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کا سب الناس اللہ فرمانے زمین اندر سمندر اندر خشکی اندر تری اندر جتنے بھی کوئی فساد پیدا ہوتا ہے بگاڑ وہ دی وجہ تھے آمال ہیں اللہ سان اپنے آواز کی دروستی کی توفی کتا سنا ایک مسئلہ ایک ہے کہ کیا ہمسائے نال کوئی بد سلوکی اور کسی عام شخص بد سلوکی ایکو جہی گناہ ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسایے ن البدسلوکی نو عام شخص ن 10 گنا بڑا گناہ کرا دیتا ہے۔ اور مثال دیتی فرمایا کوئی شخص ہمسائے دی چوری کرے تے 10 چوریاں کرن نالوں بڑا جرم ہے اللہ دی نگاہ میں۔ کیونکہ ایک ہمسائے نو دوسرے ہمسائے تو کچھ توقعات اور تو دیان ہے کہ میرا خیال رکھے گا، میری حفاظت کرے گا۔ او دے سارے اے خیال نو پہچائیے حقوق ہمسائے اسی طرح کسی عورت کردہ زیادہ بڑا جرم ہے اللہ کی نگاہ مثال دی دیتی ہیں رسول اللہ, اللہ علیہ وسلم نے حدیث دوسرا مسئلہ کسی دوست نے یہ پوچھا ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی نو کچھ دیر پہلے جھگڑا ہوا طلاق دے دی لیکن چند دنوں بعد پھر رجوع کر لیا رجوع کرنے بعد ہوں دوبارہ انہوں کا پھر جھگڑا چل رہا ہے بیوی ناراض ہو کے چلی گئی ہے ہن انہیں اندر خلے کی بات ہو رہی ہے خلا اور طلاق اندر یہ فرق ہے طلاق مرد کی طرف ہوں خلا عورت کی طرفوں طلاق مطالبہ ہوتا ہے مرد اگر خود طلاق دے دے خود چڈنا چاہے علاحدہ ہونا چاہے کہ وہ طلاق عام لفظ ہے خلا ہے تنسیح نکاح کا دعویٰ عورت کی طرف اور دعا اندر بنیادی فرق یہ ہے کہ مرد اگر طلاق دے گا تو مہر جنہ مقرر ہوا ہے وہ اگر ادا نہیں کیتا تو ادا کرے گا تو تلاق مؤثر ہوگی ورنہ طلاق مؤثر نہیں ہوگی انونا مہر ادا کرنا پائے گا وہ پابند ہے اس بات کا عورت اگر خلا ل چاہتی ہے تو مہر انہیں لیا بھی ہوگا واپس کرے گی یہ بنیادی فرق دوسرا فرق یہ ہے کہ طلاق تو بعد عورت کی عزت تین مہینے وہ عورت اگے شادی کر سکتی ہے اگے نکاح کر سکتی ہے خلے کی صورت اندر ایک مہینہ عدت میں بہرحال مسئلہ یہ پوچھا گیا کہ ہوں خلے کی بات ہو رہی ہے کھلے تو بعد کوئی کفارہ وغیرہ کوئی کفارہ نہیں اگر میاں بیوی ناچاکی نہیں ختم ہوئی تو خلا ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات نہیں لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ طلاق ایک دفعہ تو بعد رجوع کر لیا ہے پھر دوسری دفعہ دن تو بعد پھر رجوع کر لیا ہے یہ تلاک ضائع نہیں ہوئی ہیں یہ شمار ہوں چلیاں جا رہی ہیں رجوع دا حق دیتا ہے شریعت نے لیکن طلاق پہلی دفعہ ایک ہو چکی ہے دوسری دفعہ دو ہو چکی نے آئندہ خدا نہ خاص اگر کوئی ایسی صورت پیدا ہوئی پھر بیوی جدا ہو جائے گی رجو کا حق نہیں رہے گا وہ کا واقع ہو چکی نے شمار ہو جائے جسے شخص نے یہ مسئلہ دریافت کیا کسی دوست نے کہ اصان رمضان انشاءاللہ آ رہا ہے اور آئندہ جمعہ شاید پہلا روزہ ہی ہو جی پہلے روزہ نہ ہویا تو پھر یہ تو بات یقینی ہے انشاءاللہ کہ جمعہ پڑھ کے رات کو پہلے ہی رات دیا تراوی پڑھیں رمضان رات تو شروع ہو ہی جائے گا انشاءاللہ مسئلہ اللہ مسئلہ ہے کہ صدقت الفطر جڑا حکم ہے کہ عید دی نماز پڑھن تو پہلے پہلے ادا کر دینا چاہیے تاکہ غریب بھی اپنا صدقہ دے سکن کیونکہ صدقت الفطر ہر مسلمان تے غریب ہوئے امیر ہوئے چھوٹا ہوا ہو سب سے فرض ہے روزے رکھدہ ہوگا نہ رکھتا ہوگا یعنی مجبوری بنا سے بچہ او وہ عید پڑھن تو پہلے پیدا ہوگی وہ بھی صدقہ الفطر تل فطر فرجے بھی ادا کرنا ہے تو مسئلہ اے ہے کہ عید پڑھن تو پہلے پہلے ادا کر دوں تاکہ غریب اپنا صدقہ بھی دے سکیا اے ہے کسے دوست نے کہ جا نماز عید الفطر ادا کر لگے ہوں جا کے دینے دنیا دن والا تے دے دے ادا ہو گیا کیا وہ اس ویسے کسی غریب تک پہنچ جائے بہتر یہ ہے کہ چند دن پہلے دے دیتا جائے ادا کر دیتا جائے کوئی غریب تلاش کر کے مستحق دیکھ کے خدا نہ خالصہ اگر کسی مجبوری دی بنا سے کوئی ادا نہیں کر سکیا کہ وہ اتنے ادا اس نیت نال کر دے کہ اگر پہلے میں تو فیقی یا میں نو موقع ملتا تے میں یقیناً پہلے ادا کر دینا لیکن چونکہ موقع نہیں ملیا اس واسطے نماز پڑھن تو پہلے میں ادا کر ہوں تے لین والے نو رہا چاہیے کہ وہ جن ہے وہ امانت سمجھ کے اپنے کو رکھنا رہے نماز پڑھ کے یا جدوں بھی جلدی موقع ملے وہ فور امانت نو اس امانت کے حقدار تک پہنچا دے لیکن بہتر بات اے ہے کہ عید پڑھن تو پہلے کچھ دن صدقہ دے چکا ہوئے آدمی فارغ ہو جائے یہ فرض اللہ نے عائد کیا پوچھا کہ اگر وزو کر کے آدمی چاہ پی لینا ہے تو کیا وہ تو بعد کلی کرنی ضروری ہے ضروری تو نہیں لیکن اس بات نو پیش نظر رکھد ہو منہ چ کوئی ذائقہ نہ باقی رہے نماز پڑھدے ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع تے وضو فرمایا ہوا سر اور اونٹ دا گوشت کھدا تو بعد آپ نے کلی کی تی اور صحابہ کلی دا حکم شارحین نے ایدی وجہ یہ لکھی ہے کہ اونٹ دے گوشت اندر کچھ ایسا مادہ لو آب اور لس ہے کہ جہاں جلدی نل منہ زائل نہیں ہوتا لہذا کلی کر کے منہ صاف کر لینا چاہیے ورنہ روز افطار کرتے کھجور کھانے پانی پیڈے دھد پیڈے جو اللہ دینا سر کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ آپ نے کلی کرنے کا حکم دا یا کلی کیتی ہوگے ضرور اس ہوا کوئی ضرورت نہیں لیکن اگر ذائقہ نہیں منہ چ جا رہا دوست نے پوچھا کہ کسے نماز ادا کی تی ہے؟ تی نماز وہ نماز ہو گئی یا دوہرانی پی گی نماز سے ہو جائے گی اگر لا علم اندر پڑھ لیے لیکن وہ بت رکھن والے مسلمان یہ سوچنا چاہیے کہ جس کار اندر بت ہو یا کتا ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رحمت کا فرشتہ نہیں آتا اللہ کی رحمت نہیں اترتی سوال ہوں یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کہڑا کر ہے جر جی بھائی سڈیاں جیب چوٹ نہیں, بوت نوٹ نہیں رکھ دے اخباراں بوت پر ہی ہوئی ہیں بلکہ اخبار سے دکھتا ہی نہیں جنہیں چر تے بت نہ چھاپے جان کتے بھی کہیں لوگ نے رکھے